ارے صوفی صاحب یہ کسی نے اپنے مذاکرے میں کہہ دیا کہ مکہ والوں نے منا کو جو ہے وہ مکہ میں شامل کر لیا وہاں مسافر وہاں مسافر کہاں ہوں گے آپ بھائی آپ صبح پہنچیں گے اور وہاں سے آپ کو کچھ منا کرنا ہے اسی دن تو وہاں کتنے دن ٹھہریں گے آپ جو مسافر کا یا مقیم کا حکم لگائیں ارے مکہ میں پندرہ دن سے زیادہ قیام ہو تو پندرہ دن کو پہلے میں بتا چکا اگر مکہ میں پندرہ دن قیام ہے آپ کا اس کے بعد اگر سفر کریں گے تو مقیم ہے مکہ میں ہو یا مزدلفہ میں ہو یا عرفات میں آپ کوئی صاحب کہیں کہ وہاں نماز وہاں صرف آپ کو فجر پڑھنی اور میری جہاں تک معلومات ہے فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے کیا خیال آپ ٹھیک تو زہر تو آپ کو عرفات میں پڑھنی ہاں تو مسئلہ ہی نہیں صرف فجر پڑنی وہاں آپ تو مقیم ہو یا غیر مقیم ہو دونوں میں سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کو. دو کو نماز فجر کی پڑنی اور اس میں قصر ہے نہیں